جہن سودا بے شک جہنم گھات میں ہے اس دن اللہ تعالی مخلوق کے درمیان فیصلہ کرے گا اور جہنم کی آگ تیز کر دی جائے گی جو سرکشوں کے شدید انتظار میں تھی اور جو ان کا ٹھکانہ بنے گی اور جس میں وہ ہمیشہ کے لیے رہیں گی جب ایک زمانہ گزرے گا تو دوسرا زمانہ شروع ہو جائے گا اور ان کا عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا واحدی نے حسن بصری سے احقابہ کی یہی تفسیر روایت کی ہے اور جہاں انہیں کوئی ایسی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی جو آگ کی گرمی کو کم کر سکے اور نہ کوئی ایسی پینے کی چیز ملے گی جو ان کی پیاس بجھا سکے انہیں پینے کے لیے شدید گرم پانی اور اہل جہنم کے جسموں کی پیپ ملے گی انہوں نے دنیا میں جو جرائم اور برے اعمال کیے تھے ان کا انہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اللہ ان پر ظلم نہیں کرے گا بلکہ وہ اپنے حق میں خود ہی ظالم تھے